یہ حضرت کے وقت ایک مسلحت تھی اسلام کی ابتدا تھی آپ اگر منافقین کو قتل کرتے تو لوگ کیا سمجھتے انا محمد انیکت الصاب اب اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی منافقت کرے پھیری پھیری کرے یہ ملحد ہے نا ملحد بے دین خبی یہ اس کے حرکت کرتے ہیں اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ ایسے شیطان کو قتل کر کے پھانسی کے اوپر لٹکا دے اب ان منافقین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے جو دل میں کافر ہیں اور ہیری پھیری کرتے ہیں اسلام کو مور توڑ کے بیان کرتے ہیں سمجھی اب یہ چیز نہیں ہے یا یو النبی و جاہد والمنافقین اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت نے جہاد جہادی کی ہیں بڑے حضرت شہید نے بھی قلم کے ساتھ جہاد کیا ملِدین کے خلاف اور چھوٹے شہید نے بھی ملحدین کے خلاف یاد کیا ہے اس لیے میرا شعر اس بارے میں ہے نا کیا ہے احا? تیرے خامہ نے کیے تھے ملحدوں کے سر قلم یہ عام طور پہ میرے شعر میں تشبیہات ہوتے ہیں اس ایک خامہ ہے نا قلم اس کو میں نے کس کے ساتھ تجویح دی تلوار کے ساتھ اور تلوار کیا کام کرتا ہے سر کلم کرتا ہے اے نہیں تیرے خامانے کیے تھے ملحدوں کے سر کلم حق چمکتا تھا تیرے گفتار میں کردار میں بڑا جامع چہرہ ہے ہاں ہاں بڑی اچھی بات ہے سمجھ کہاں پہنچ گئے جی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کفار کے ساتھ بس بسنان بس اور منافقین کے ساتھ بالسان باللسان غلو عل سختی کاروں ان کے اوپر مطلب یہ ہے کہ ان کو دبا کے رکھو کیا جتنا ہو سکے منافقین اور کافروں کو کیا دبا کے رکھو ان کی گردن کو دبا کے رکھو ابھر نہ دو وہ ماں باہوں جہنم اور ٹھکانا اس کا ان کا کیا ہے جہنم ہے وہ بےثر مصیر اور برا ٹھکانہ ہے یہ لکھون بلّا یہ قسم نمبر کتنی پانچ یہ پانچ قسم بڑا عجیب و غریب ہے ان شیطانوں کا سمجھے جی تھا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اکثر منافق رہ گئے مدینے میں تو کچھ منافق وہاں گئے یا نہیں وہ تب گئے تھے نا کوئی منافق حضرت جب واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کسی قضائے حاجت کے سلسلے میں یا کچھ آپ لشکر سے علیحدہ ہوئے اور دو صحابی حضرت حذائفہ اور حضرت عمار انہوں نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا ہوا تھا تو ایک طرف جو آپ ہوئے لشکر سے پہلے آ جاتی تھی گھاٹی گھاٹی ہوتا ہے پہاڑی راستہ اونچا پھر نیچے کیا ہوتے ہیں وادی گڑا ہوتا ہے ایسے وہاں جب آپ پہنچے تو تقریباً بارہ منافق تھے قبیر ایسے منہ کو لپیٹا ہوا حضور پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ حضور کو اونٹنی سے کر دیں گرا دیں اور آپ نیچے گر گئے لیکن انصاحب کرام نے ہمت ہوئی سمجھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا منافق بزدل بھی ہوتا ہے ان کو بھگایا کیونکہ منہ بند کیے ہوئے تھے اس لیے صحابہ ان کو پہچان نہ سکے صبح کو حضرت اور وہی کے سب کے نام بتا دیے ان کو لیکن فرمایا یہ کہ اظہار نہ کرو یہ www ان کے سامنے جب کوئی بات بھی کسی نے کی تو قسمیں میں اٹھا دے یہ صنف نمبر پانچ ہے قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے کہ ما کا رخ انہوں نے یہ بات آپس میں نہیں کہی تھی کون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 اگر توبہ کریں تو ہوگا بہتر ان کے لیے با یہ تولّ ہی اور اگر پھرے رہے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا خرت میں اور نہ ہوں گے واسطہ ان کے دنیا میں کوئی کافصاد مددگار بامن من آحد اللہ یہ قسم کتنا چھٹا لکھو چھٹا قسم یہ چھٹا قسم کا نام لکھو سال با بن بن ہاطف ثالبہ یا حضرت کی خدمت میں اور عرض کیا حضرت کو کہ آ میرے لیے دعا کریں میرے مال میں برکت ہو حضرت نے فرمایا سالبا تھوڑا مال ہو اس کی زکات نکالو خدا کا شکر اچھا ہے زیادہ مال وبال جان بن جاتا ہے اس نے اصرار کیا تو حضرت نے دعا کی برکت بھی اس کی بکریوں میں برکت ہو گئی اور اتنی برکت ہو گئی کہ اب اس کو مدینے سے باہر رہنا پڑا اترا گا کے لیے بکری چرتی ہیں نا مدینے سے باہر چلا گیا بکریاں کافی ہو گئیں پہلے جمعہ پہ آتا تھا پھر جمعہ بھی چھوڑ دیا حضرت نے زکوٰۃ کے لیے ایک آدمی کو بھیجا زکوٰۃ لے اور سے بکریوں کی تو کہنے لگا یہ دجی تاوان ہے زکوات کو کیا کہا تاوان ہے نہیں دیا حضرت نے فرمایا وائے ہر سال با و ہر با واہ ہر تین دفعہ سال بات تباہ ہو گیا برباد ہو گئی اس کو جا کے کسی نے کہا کہ تو, تو اب برباد ہو جائے گا پھر آیا حضور کی خدمت میں منہ پہ مٹی ڈالتا تھا کیسے ہے کہتا تھا کہ میری زکوٰۃ قبول کرو حضرت نے اب قبول نہیں ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا اب قبول حضرت عمر کے زمانے میں آیا حضرت عثمان کسی نے قبول نہیں کی پھر مر گیا تباہ ہو کے ایسم ضلع موت بڑا تو یہ خیال کیا کرو بابا ہاں، ہم غریب لوگ ہیں دنیا زیادہ ہوتی تو کیا پتہ ہم بھی یہ کام نہ کرتے ایسے میں اللہ اپنے دین کا کام غریبوں سے لے رہا ہے سمجھے بار یار راضی ہو کیا دنیا ڈھیر آ جائے یار راضی نہ ہو تو کچھ نہیں محبوب کو راضی ہو دیکھو جی میں من عہد اللہ یہ کتنا قسم ہے جی چھٹا اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے کہ عہد کرتے اللہ کے ساتھ کہ البتہ اگر اللہ دے ہم کو اپنے فضل سے تو صدقہ کریں گے ہو جائیں گے کیسے نیکوں میں سے پر جب دیتا ہے ان کا اپنا فضل تو بخول کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اس سال میں کہ وہ عادی ہیں راز کے بور مانا کہ کرنے کے عادی ہیں فعا کا اس کا معنی لکھ لو پس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو پس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو نفاق نفاق کا وہ نفاق جو محکم اور ثابت تھا ان کے دلوں کے اندر جب جب جبلو ایسا نا مرتے دم تک رہ گیا پر نتیجہ دیا اللہ نے ان کو نفاق کا جو کہ محکم اور ثابت تھا ان کے دلوں کے اندر کتنے تک اس دن تک ملیں گے اللہ کو قیامت تک بھی نفاق رہے گا سبب اس کے خلاف کیا انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اور سبب اس کے جھوٹ بولتے ہیں علم یا علم کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلی رات اور ان کی سرگوشیوں کو اور اللہ اللہ ملع ہیں جی اللہ زین یلمزون المتوعی یہ بھی ان منافقین کا حال ہے کہ خود نہیں خرچ کرتے خود خرچ نہیں کرتے جیسے سالبہ نے خرچ نہیں کیا اور بلکہ خرچ کرنے والوں پہ تانہ زنی کرتے ہیں حضرت نے صحابۂ کرام کو صدقات کی ترغیب دی تو ایک آدمی تھیل ہی لایا کیا آ دراہم دینار کی بھری ہی تھیلی لایا تو منافق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے ریا ہے کیا دکھلاوا کر رہے ریا کار ہے اس کے بعد ایک آدمی معمولی چیز لایا تھوڑا صدقہ لایا تو پھر اس پہ مگاق ہے یہ صدقے بھی کیا ضرورت تھی کہ معمولی صدقہ لایا اس کی کیا ضرورت تھی سمجھے جی ذرا یعنی ادھر بھی اعتراض ادھر بھی اتراز. دونوں طرف اعتراض کرتے ہیں کرم اللہ یہ منافق وہ ہیں جو تانا لگاتے ہیں ان لوگوں کو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 اور ان لوگوں پہ بھی جو نہیں پاتے مگر محنت اپنی اب ساری بولیے جو پور ہا محنت اپنی منہم کروں مسکری کرتے ہیں ان سے مذاق کرتے ہیں اے یہ بھی کو دینا تھا ساخر اللہ اللہ تعالیٰ مسکری کا بدلہ دے گا ان کو اللہ یہ مشاکراتن ہے نہیں اللہ مسکری کا بدلہ دے گا ان کو اور ان کے لیے عذاب دردناک ہمارے یہاں وہاں ظاہر پیر میں مجھ سے پہلے جو منتظم تھے نا تو جمعہ کے دن ایسے صندوق کی پھیرتے تھے سندوک کی میں نے وہ بند کر دی کہ نہ پیری کرو اے جو جماعتی یہاں ان کو خلل نہیں ہوتا تو سنتے نفلیں پڑھتے ہیں خلال ہوتا بالکل بند کر دیا میرے پاس آیا حضرت مولانا سرفراز خان صاحب, صاحب سب کو رحمہ اللہ و تعالیٰ سمجھے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 آفسن جب شروع کیا تو بج سے دعا ہوں تو حضرت کا پوتا آیا پڑھنے میرے پاس آسان حضرت سرفراز خان صاحب کا تو انہوں نے فرمایا استاد جی آپ کیا کرتے ہیں ہمارے جو دادا ہیں مولانا سرفراز خان صاحب زندہ اور دوسرے بزرگ انہوں نے صندوق جی بنا کے رکھی ہوئی ہے مسجد کے سامنے یہاں بھی لگی ہوا سندوکچی جی. یہ رکھی ہوئی ہیں یہ تو روایات ہیں بزرگوں کی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 میرے دل کو لگ گئی اب سندوک جی بنا کے میں نے بھی رکھ دیا ہے تو بالکل ایک ایک روپیہ ہوتا ہے ایک ایک روپیہ میں اس کو محبت سے شمار کرتا ہوں پھر اللہ نے حقیقت اس میں بڑی برکت دے, دے دی ہے بہت برکت دے دیتے حالانکہ ہوتے روپیہ روپیہ ہے نہ کہ اتنی برکت ہوتی ہے نا اللہ کریم ہے دیکھو تو وہ غریب ہو پہ اور مذاق کرنی چاہیے نہ مذاق کرو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 منافق نفاق کے اوپر رہ جائے تو چاہے حضور بھی استخبار کریں بس یہ نہیں ہوگی ہاں تو کر لے گا تو منافق ہوگا بھی نہیں دنیا کے اندر گا چاہے استغار کرو گے نہ کرو اگر استغفار کرو کرے ستر دفعہ اس سے مراد کثرت ہے ہر نہیں بخشے گا اللہ ان کو منافع کو نہیں بخشے گا جیسے مشرے کو نہیں بخشے گا ظال کا بے نہ سبب آدمی مخترات یہ سب آپ سے کفر کے ساتھ اللہ کے رسول کے اور اللہ تعالیٰ نی مقصود تک پہنچاتے قوم فاسقین کو ایسے سر لوگوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتے ان کو باعث نہیں ملے گی فارہ المخلفون مخلفون میں یہ کتواں کے سمے جی ساتواں لکھو ساتواں کے خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے تبوب سے مخلفون یعنی تبو منافقوں نے خوشیاں منیں خوش ہو گیا پیچھے رہنے والے تبو سے بس وہاں بیٹھنے اپنے کے بعد رسول اللہ وسلم کے اور انہوں نے مکرو سمجھا یہ کہ جہاد کے نے اپنے مالوں جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے وہ کالو دوسرے ان لوگوں کو کہتے جو کمزور ایمان کے تھے آئے آ حضرت عمر کو تو کہہ دیکھیں تلوار اٹھا قتل کر دیے وکال و کہتے ضعیف نیمان لوگوں کو یہ شکوا ہے کہ نہ نکلو کس کے اندر سخت گرمی میں پل نار و جہنم جواب شکوا آپ فرما دیجئے نار جہنم کی زیادہ سخت ہے بیتوار گرمی کے کاش کے یہ سمجھتے آپ تو ہنستے ہیں نا یہ فار حالمخل خوشی مناتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا ہے دنیا کے اندر ہنس لو رونے کا ٹائم اب میں روتے رہو گے ہمیشہ کے لیے فالیہ زحکو کلیلہ پرمایا ہنس لیں تھوڑی مدت دنیا کے اندر ہے تو امر کر گا نا لفظی معنی یہ ہے کہ ہنسو لیکن کے امر بمن خبر ہے ہنس لیں کیا چاہیے ہنس لیں اس دنیا کے اندر تھوڑی مدت اور روتے رہیں گے بہت ہمیشہ کے لیے یہ بدلہ ہے ایواز اس کے کہ قصب کرتے ہیں کو نفاق کا فائر راجا لا فتح اے فائر راجہ کلّہ کے نیچے لکھو معاملہ بالمنافقین فی الحیات منافق جب زندہ رہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے معاملہ بالمنافقین منافقین فی الحیات منافق کا زندگی میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو بس اگر لوٹائے تو اس کو اللہ تعالیٰ طرف ایک طائف کے ان میں سے کس سے لوٹائے غزوہ طبوف سے غزوہ طبوف سے لوٹائے ایک طائف ہے سے لیے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی مر بھی جائیں بس اجازت مانگیں تو اس سوا سے واسطے نکلنے کے کسی اور جنگ میں اور جنگ میں کہیں کہ کہیں لے جاؤ تو آپ ان کو فرمانا کہ تم اب نہیں نکل سکو گے کیا تمہارے عادات بدرا رہے ہیں بے وفال ہو امید نہیں کہ تم نکلو بس قید تو ہر نہیں نکل سکے تم میرے ساتھ کبھی بھی اور ہرگز نہیں لڑو گے میری مائیت میں دشمنوں کے ساتھ کیوں سبب سبب آدمی خرو اس لیے کہ تم پسند کر چکے تھے بیٹھنے کو پہلی دفعہ اب بھی بیٹھو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے یہ حکم تکوینی بھی نہیں ہے تشرینی ولا تو مِنْ منافق، معاملہ منافقین کے ساتھ اندر فی الحیات لکھا تھا نا اب بعد بمار معاملہ بال منافقین الموت موت کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو معاملہ بال بعد الموت محترم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 آپ نے وعدہ کیا نماز جنازہ پڑھاؤں گا اس نے قمیض لیا حضرت نے اپنا کرتا دے دیا کیونکہ اس کا ایک بدلہ تھا یاد ہے وہ بادر کے مقام پہ اس نے قمیض کیا تھا حضرت اباس کے لیے قمیض بھی دے دیا تو آپ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے انہیں کیا حضرت بہمان ہے پڑھا پلاں اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ حضرت نے فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سراہتا نہیں روکا صرف یہی فرمائے استغفر تخت کر لوں بولا تو استخ کر اختیار بھی ہے سراہتا نہیں روکا اور نمبر دو یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ عبداللہ بن عبی بیمان لیکن میری خوشخلکی سے اس مہربانی سے ایک تو اس کے بیٹے کی دل جوئی ہوگی دوسرا میری امید ہے یہ قبیلے خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن بھائی خزرج کے قبیلے کا سردار تھا تو میری اس مہربانی سے ہو سکتا ہے کہ قبیلے خزرج کے جو منافق کہیں وہ دل سے مسلمان ہو جائیں چنانچہ گوئے بھی تھی بہت سے خیر نبی کریم سر وسلم کا اتحاد اس طرف تھا کہ جنازہ پڑھایا جائے حضرت عمر کا اتحاد کس طرف تھا کہ جنازہ نہ پڑھایا جائے حضرت نے جنازہ پڑھایا ع اثر بھی نکلا کہ وہ کافی سارے مخلص بن گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں اگر کہ پہلے سراۃ اللہ نے روکا نہیں تھا لیکن اب روک دیا وہ کیوں وہ اس لیے کہ یہ تو مسئلہ تھی کہ قبیلہ حضرت کے چڑھ مسلمان ہو گئے مخلص ہو گئے لیکن کتنے مسلمانوں کی دل شکری ہوئی ہزاروں مسلمانوں کی گاہ دل فکن ہوئی کہ یہ بیمان، بدماش کمینہ اتنا اضافہ پہنچا تا مسلمانوں کو حضرت کو دل ہوئی اور کیا مت دل فکنی ہوتی رہے گی کہ دیکھو منافقوں کے جنازے پڑھائے گئے اب اللہ تعالیٰ نے روک دیا تو حضرت بھی رک گئے ٹھیک ٹھاک دیکھو جی یہ ہے معاملہ بالمنافقین بادل موت اور نہ نماز پڑھ پر اوپر کسی ایک کن میں سے مر جائے کبھی بھی اور نہ کھڑا اس کی قبر پہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونے کا مطلب دعا کے لیے نہ کھڑا ہو یا اعزازی طور پہ نہ کھڑا ہو باقی آدمی کافروں کی قبر سے ایسے گزرے اور ان کو دیکھے عبرت کی نگاہ سے کیا عبرت کی نگاہ سے کہ دیکھو یہ کتنی دنیا دار مر گئے پناہ ہو گئے ہیں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے جائز ہے یا ایک آدمی کا باپ پیمان مشرقہ ہے شیعہ ہے تو اس کے دفن کفن کے لیے بھی جا سکتا ہے کوئی اعزازی طور پہ نہیں ہے آگے سمجھا نہیں آیا اللہ والوں کی قبر پہ تو آدمی جائے نا ایک دفعہ میں جا رہا تھا ادھر یہ گیٹ ہے دروازہ مسجد کا آگے گزر گیا ادھر قاری صاحب ایک تھے تو ان کی دعوت تھی مجھ کو حالانکہ میں پڑھا تھا دوسری جگہ تھا تو حاضری دیتا تھا جب آگے کیا نا تو میرے ساتھ ایک دو شگر تھے میں پیچھے لوٹا کہ گستا جی کیوں میں نے کہا یار یار سویا ہوا ہے کیا کہے گا یار مجھے کیا کہے گا کہ منظور نے نہ سلام کیا نہ مجھے ملا اور ایسے بھاگ دیا یعنی کہ پہلے یار تو میروں پھر دعوت کہوں تو تم بھی ایسی یاری رکھو گے نہیں ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ یاری رکھو گے کششے کے عشق دارد نہ گزار دت بدیساں ب جنازہ گر نئی بہ مزار خواہ آمد ہمارے جنازے پہ اگر نہ سکو تو مزار پہ تو حاضری دینا یہ عشق کی کشش ہے کششے کے عشق دارد نہ گزار دت بدیساں ب جنازہ گر نیائی بہ مزار خواہ آمد اچھا جی فرمایا نہ کھڑا اس کی قبر کے اوپر ان سبب اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کو اس کے رسول کے مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں فاسقون منع کافرون کامل فاسق ولا توجب کا مبالہم تسلی رسول پہلے بھی ولا توجب کا تھا تھا نہیں ولا کا لیکن زندگی کے بارے میں تھا یہ موت کے بعد نہ تاج میں ڈالیں توج کون کے مال اولاد سوائے سنی ارادہ کرتے اللہ یہ جی کہ عذاب دے ان کو بس دنیا کے اندر اور نکلیں ان کی جان اس سال میں کافر ہو یہ انجام دارین ہو گئے دونوں داروں کا انجام آ گیا ابھی میں نے بتایا ہے نا کہ اولاد عذاب ہے یا نہیں وہ جوتے مارتی ہے اولاد پستول نکال لیتی ہے بحضہ عنظرا صورت یہ کس میں کتنا آئے جی آٹھواں سرمایہ داروں کا بیان قسم آٹھ میں میں ہے سرمایہ داروں کا بیان ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू. بعض لوگوں کو سرمایہ بڑا پیارا لکھتا ہے دیلی نہیں چاہتا خرج کرنا آٹھ میں قسم نہیں اور جب اتاری جاتے ہیں کوئی سورہ دیئے کہ ایمان اللہ ساتھ اللہ کے جہاج کرو اس کے رسول کی معیت میں تو اجازت منکتے ہیں آپ سے صاحب دولت کے ان میں سے کون؟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 کہ ہو جائیں ساتھ خانہ نشین عورتوں کے اور جہاز سے بیٹھنا کس کا کام ہے جو عورتیں بیٹھتی ہیں خانہ نشین اور مہر مار لی گی ان کے دلوں کے اوپر, اور اوپر نہیں سمجھتے سن ترپن کی جب تحریک چلی تھی نا مرزا کے خلاف پنجاب سے چلی تھی لاہور سے تو ہم پنجاب کے صوبے والے وقت بناتے آتے تھے کراچی آئے میں نے تقریر کی آرام باغ کے اندر گرفتار ہو گیا میرے ساتھ کراچی کے آدمی گرفتار ہوئے تو کراچی کے لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے چوڑیاں لے لیتے تھے وہ عورتیں ہی چوڑیاں پہنتی سمجھے؟ تو ایک آدمی نعرہ لگاتا کراچی والوں کو دوسرا کیا تھا چوڑیاں پہنا دو چوڑیاں پہنا دو یعنی یہ عورتیں ہیں ان کو چوڑیاں پہنا دو خیال کرے جو ہے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 ثمرا نتیجہ لکھو ان کے لیے خوبیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یہ ثمرہ لکھ رہے ہو نا یہ ثمرہ دنیاوی بھی ہے اخروی بھی, بھی تیار کیا اللہ نے ان کے لیے باغات کو جاری ہیں نیچے ان کے نہرے ہمیشہ رہیں گے یہی کامیابی بڑی ہے بال مؤزیرون یہ کتنا کے سما جی؟ نامہ تو یہی نو اصناف تھے نا حبیصہ منافق ان کے نامہ کے سما یہ ناواں قسم ہے جی آراب کا بدویوں کا یہ دو قسم تھے بدوی ایک تو وہ تھے جو حضور کے پاس آتے تھے بہانہ بنا کے کیا بنا کے جھوٹا بہانہ اور دوسرا قسم آراب منافقین کا تھا وہ آتے ہی نہیں تھے کیا وہ اتنے ڈھیٹ ضدی تھے کہ آتے ہی نہیں تھے اچھا جی تو قسم نامہ کس کا ہے جی آرا منافقین کا جو کہ دو قسم تھے بجا المعذرون ذرا غور کرنا یہ معذرون جو ہے نا یہ تفیل کا باب نہیں ہے کہ از ذرا یوزر و پڑھو نا یہ معذرون اصل میں موہ یہ باب اختعال کا ہے لکھ لو تو اچھا ہے یہ کیا ہے جی اصل میں محتاذ وہ تا کو زال کر کے زال کو زال میں انتظام نہیں کرتے بال مو تاز رون ہے سالح. اور آج ہے بہانہ باز بدوی تاکہ اجازت دی جائے واسطے ان کے یہ ایک قسم تو آ گیا بہانہ باز کا اور دوسرا قسم آئے یا بیٹھ گئے دوسرا قسم اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ دعوی ایمان میں جوڑ بولا تھا بالکل دعوی ایمان میں یہ دو قسم ہوئے نا دونوں اچھے ہیں دونوں غلط ہیں انجام لکھو ان کا سیوسیب الظیم ان قریب پہنچے گا ایسے کافروں کو ان میں سے عذاب دردنا یہ تو تھے صرف بہانے بنانے والے اب آگے حقیقی معذوری ان کے اقسام ہیں یہ حقیقت معذور نہیں تھے بہانہ بناتے تھے اب حقیقی معذوری ان کے اقسام زع کے اوپر نمبر ایک لکھو مرضا پہ نمبر دو غلال نمبر تین ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو نہیں اوپر کمزوروں کے اور نہ اوپر دیس بیماروں دیس کے نہ اوپر ان لوگوں کے جو نہیں پاتے اتنا مال جو خرچ کریں جہاز کے اندر ارچ یہ لائسا کا اس موخر ہے ان میں کوئی حرج نہیں جب خیر خی کرتے ہیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے مال المہ نہیں ایسے نیکوکاروں کاروں پہ اس سے مراد ہے یہی نیکوکار نہیں ایسے نیکوکاروں کاروں پہ پر کوئی الزام سبیر بہن الزام اور اللہ حبور رحیم ہے بھلا اللّہ ظین یہ قسم کتنا ہے ہوتا بعض آئے تھے دیہات سے لوگ انہوں نے عرض کیا حضرت ہمارے پاس سواریاں نہیں کیا اور تبوک میں جانے کے لیے جو سواری چاہیے نا ریگستانی سفر پانی نہیں ملتا ابھی مر جاتے ہیں تو حضرت کے پاس سواریاں ختم ہو گئی تھیں تو غریب رو رو کے واپس ہوئے کیا رو رو کے واپس ہوئے سمجھے بلا اللیم سمجھے جی یہ قسم چوتھا ہے اور نئی ہر جو پر ان لوگوں کے کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تاکہ سوار کرے تو ان کو آپ فرماتے ہیں نہیں پاتا میں وہ سواری کے سوار کروں تم کو پر۔ وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسوں بہاتی ہیں سمجھے جی آنکھیں ان کے بہاتی آنسوں کو غم کے غم اس بات کا کہ نہیں پاتے وہ خرچ کریں ان السبیر یہ زجر ہے تو چار قسم کس کے آ جی حقیقی معذور سوائے اس کے نہیں الزام ان لوگوں پہ ہے جو اجازت مانتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ غنی ہیں رضوع وہ راضی ہوگا اس بات پہ کہ ہوں کس کے ساتھ قوال منا خانہ نشین عورتوں کے ساتھ اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ پاس وہ نہیں جانتے تابع تلی کو سبب بیٹھنے کا سبب یہ کہ مہر لگ گئی شہید